Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha سفا ہمارے لمح شاہمد اللہ ملائی دینو this is a तोतांदे और वहां तसफा माले पाला जल्ला मजदूत करी آمین آمین جناب بخوبی بخ معلوم ہے انترام کیا تعالی محمد اسلام اللہ تعالی انحمد Hey, ke, چار چلا شہادت والے اور دوستوں نہ چیز نہ چیزاں کرے گا اگر تو توجہ فرمایا میری یہ ہے کہ رسمی رسم کے صحیح گھر کر رہے ہیں واسط کر رہے ہیں کہ اگر تو توجہ سماعت کیا اور اللہ تعالی نے اپنی خصوصی تعلق ہے یہ گا اور دوسری رب بلی انسان بلکہ اللہ محفل شریف ہے شاید پہلے اس لفظ ہوتے تھوڑا چان پا لو بار چلے جانا ہے جس تاریخ اللہ تعالی بلی پردہ ہے فرمے نے دنیا سے اس تاریخ ہر سال اسان رب دے دیا کی شاد بنا اس یاد اس ذکر لفظ عورس کے نال تعبیر کر میںفز اپنے بزرگ دوسرے یار لوگ آرس سے لفظ اچھا مناسب بات نہیں وہ آتے ضرور ذکر کرا گے مگر بس ہی ہونی چاہیے بالکل بالکل لیا چاہیے تسکر کیا جا رہا ہے منا لینا بالکل فی الحال لڑائی جگڑا نہیں پیار مشورہ دینا بھی برسی تو نہیں منانی برسی نکلی ہے برست. برس ایسا برس کیوں آدمی سال مگر یہ سال ہے لفظ سوک ہے, برس دا لفظ اوک ہے، سال کا لفظ سوکھا ہے لہذا سوک سوک برسی نہیں بلکہ نفرسنا پہ برس کا سال ہوتا ہے سال کا پہنا سارے کو پتا پھر اگر برسی آؤ گے تو کام اور آخر چاہیے اپنے بزرگ کی سال ہی بنا رہے دیکھو نا آپ بالکل ارادہ ایسی پیارے کار کا خبر جنابی والا بھی دربار شریف ہے جنہیں ہر شہ بہت وڈی ہوں سوچن بہت چھوٹی ہوتی ہے ترکیب مخصوص نہیں آپ کسی آ کے کرنا بھی جی تقریر چ لکھا سر بالکل کسی نے تار کرنا ہی نہیں جی تقریر چ لکھا سر ہونا سی نا پر ایل ضرور ہے میم آخیا جائے بھی ویک زیادتی کر رہے ہیں بھی تھوڑی جی سچا چاہیے پانی کے اندر پہ خاندہ جنگلی جس وقت باہر رکھا نہ جی آپ باہر رکھن لگے ڈگ ماریا آپ کا تکلیف ہوئی ہے پانی آسا تھا آپ نے ویکیا میٹو ڈیا آرہل دوبارہ کریب کی مرین گول کڑا سکار وہ ڈگ ماری جا رہا بھی چک چک کے باہر وہ ڈنگ مار دیا بھی چک چک کے باہر ڈگ مار دیا بھی چک چکے باہر آپ نے بالکل سمجھ آ رہی نہ لکھیا سی ہونا میری پتا ہے وٹا میرے بچا تکدیری لکھیا سی پر <viens> میں حوسلہ کن حوصلہ رکھو سا کن ہے یہ ہے اگلے بہت ذاتی کر رہے ہیں مگر بھی کچھ نہیں آتے پیار کرتے تکریر سے آخنا پیار بھی پریشان نہ ہو گل <سؤال> یہ لکھے تقریر جی ہوں مگر یہ ہے ہو سجے ویخ لیا کرو لالچ کلا کے بوتھوں سمجھ نہیں لگی نہیں چیشتی بات ہو جانگی ارس کا مانتا میں اس کتب نہیں کرنا چاہتا کا ماننا کی ہے ربال دنیا تہار دکھ والی بات ہے کتنی پریشانی کتنی جاتی اور کتنی غلط بات ہے کتنی نغم اور یار جس وقت مومن منفوت ہو گئے یار عام عالم منفوت ہو گئے آدھے یہ زمین بھی, تے, بھی, زمین بھی تے آسمان بھی روسمان بھی ہے زمین یار خوشی سو گل میں تانے اس گل واضح کر دینا چاہتا تم نے یاد رکھو جو خوشی خوشی خوشی خوشی دی لفظ نکلیا نا بسی کا پتہ نہیں کتوں کٹیا جہاں اس کا لفظ او گلا کت کٹیا ہے جدوبر ہونا اروس نکل سونے جدو بھی حدیث سمجھ آئی نا کہ خبر کے نبی کا دیدار ہے سو ہاں کرتے آس اس بنا لیا رب کے بنی شادی اور پا کے جس وقت بندہ اندر لگتا ہے جی سورج پیا ڈبل سمجھ آ جائے گا لگتا ہے جی سورج پیا غروب ہوتا ہے ڈوب رہا ہے ڈبر سورج ہے یہ نبی کا گلاب بھی گل کر سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پڑھنی ہے سورج بھی کوئی نہیں ماض بھی کوئی نہیں بندہ مکلف پشر بھی کوئی نہیں جو میں نماز پڑھ گئی تو سورج پہلو بہت سوال سورج کوڑی او کی نظر آ گیا حدیث کی شرح کرنے والے بولے نے جدو قبر کے اندر میرے گا مارنے کا موقع دستے منجری بولو گا سبحان ہاں سونے ادھر میرے ادھر میرے اصلوتے سارے واسطے عید کا ہے یہ جب یار نال ملاقات ہو جانی ہے اس بوی ہو گئی ہوں میں رب دلیاں نسبت تعلق والی جی گل مطلب ہے نا وہ میں یہ ہے تسلیوری ماڑی بھی میرے بڑے گا آخر بیٹھے جی ہے پتہ نسل کی کوشش نہیں کر رہی گل سمجھنا ان شاء اللہ رب دلی جی تعلق والی گل ہے رب دن چل واضح طریقے گا مگر تھوڑا جہا وقت لگے گا اگر جناب بھی تسلی نا توجہ گال ان شان لالی ہوئے گی سورت سور ایک آیت شریف کا ٹوٹا اللہ, اللہ, اللہ تعالی اس کی بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالی فرماند گل اپنے دیبل چکی ہے سامس یہ رب سونا کئی بار ایخاطب کرد ہے اپنی نم کہ گالے صرف سب ہیں سبحان اللہ تعالی بس فرمان اللہ ہو لگی نہ پریشانی بڑھ رہی میں ایک بار پتا بھی جوڑنا مشکل جہاں جی تھوڑا جہا لگتا ہی جا بھی جا گا گا میں ہے گل ٹائم میں قرآن دچو خیر دل کو چکا بلیاں نبیوں کو لہن واسطے کی جانتے ہو رکھا بس نفسا کا من لدی نا ید مب بل اگر جی ہاتھ والے دل ایسے لوگ اگ پتہ لگ گیا خاص چوٹ کر لگا گل پڑنا ہے جان نہیں دینا اللہ تعالیٰ کی رہا جی تو دیا یہ آتے سویر نال ایس سے کہ اتنا نو بھی شام بھی فکر دی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَلَا تَعْدُ أَيْنَا جوڑ گیا نظر ہٹاڑی اللہ تعالیٰ نظر نہ ہٹائی تالک جو رب واسط ہوں پرابے ندیا کرنا بل فسوکا بل اس رب فرما ہے او میری نبی جارو میرے سان یاد کرو بکر احسان کی لئے کومل کو فراہ بل فسوکا بلان پہلا تڈے راشی شرابی خیرت نالش ہے نہیں سی بکر رہا ان کو مل کو بل بل نبی صدقے نبی منہ بول بولے تل چی نفرت آ گئی ہے تیرے دل کے فسکت آ گئی ہے گنا نفرت آ گئی ہے رب کا بلا ہو رب نے اپنے حبیب نے سر کے ارا و احسان سیتا کہ تین پہلے عزت وفنا تو فورن دل <سؤال> ہے دل کو پوچھے کل بھی لے ہے کل بھی میں قرآن سلی بی پریشانی تو فی الحال نہیں ہے اس تو پہلا نہ یہ تقریباً ستائی گزر گئی جانا نے اثار پہلے چلے سات آئے گا سات آئے آتا قتل جی دو غار والے چلے سن, جی سن، دا کتا یہ ہے کہ اگر کوئی باہر دے جیندہ بندہ بھی بیٹھا مارا ساتھ نے آخا رب جیارے چون بجا مینو آج تور کی سونے <كبارك> میں <تصفيق> سوبت نسیحیے آم کتیا میں ہے عام کتے پونکتے ہیں میں بڑیا دا کتا بڑیاں کتا وا ہاں میرے اندر آد آ گیا ہوں میں رب کے پیارے نوکنا اور جی امداد جنگ فٹے فٹے موبائل ہوئے سارے مرید آئے گل لکھتے ہیں وہ آخری نے میاں کے تھا دی مستی آل محل آئے سنسی کتے چی نگاہ نا دے نے دی حالت کہ جی دے سارے ہا、ہا、آ... آ... آ... آ... آ... آ... سارے ہاں سارے کتے آدھے سامنے اتبدال پہ جی سمجھتے سنسال سب چی با نظیر گستی طور پر کتے انی گل سمجھی بھٹے رہے وہ پہلے تو کتاب بھی دیوں. کتا نہیںانے دے رولی بھی رب کا بندہ فکیر نگاہ پہ جائے پھر بھی سادے ورگیا کتیا نظر آ گئی کتنا ہے پر فکیر نگاہ پی ساری آم بند نہیں کر رہے بڑی بے خوفیاں گلو یہ گل سمجھ آئی ہے کہ نے پتہ لگ گیا آم کتا نہیں لیا بول نو سال محرال ترائے سو سال بغیر توں بغیر پیمن توں سبحان اللہ اللہ, بڑی عجیب تے تے رہنا تے جی اللہ تعالیٰ فرمانا اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمان نا اللہ تعالی آخرکار یہاں بھول روپے بیان کردہ کوئی سمجھو اللہ تعالی کی فرمان جانا یار بھی آپ کنتے رہے گل سمجھ آتی ہے نو سال ستے <سؤال> رہے جدو بندہ یار مہینہ لما پیا میں کپڑے کا کیا خال ہو والا کا کیا یار نو کٹے ود جائے حالت کی بن جاتی ہے جی کپڑے لے کے سکھتے سنیا بھی چل رہی ہوشا بھی آدی رہا انہیں کٹا ضرور ڈا پر سارے گل سمجھنے کی کوشش کرو جی آ رہے ہیں اگر وہ آ ہی رہے تو آن لوگ تو سا میرے بال ویخو میں جی گل سمجھانا لگتا ہے ادا کار سنیا پتا لگیا نہ آخرہ نے لگتا ہے جگ سپنا پتا لگیا پتا لگیا رسمانے ہا کا اثر کپڑے بھی سل نو سال ایک منٹ گل چلتی رہے نا سور شور بات چلانے سو تال او بغیر کھان پین تو جینے اللہ محمد چار یا راجی خایا کتاب فریل مالا مکتی پتلیا مچیس نو بغیر کھان پین تا رکھا ہے لب کی میں پوچھنا پوچھا شہر نہیں جانا آخیا اور یارہ لگیا با یہی چڑا نہیں وہ یار ہے تور جاؤ کسے کو بتا مہمان چار جنے پانچ جنے شکاری ہو اسٹا ہوگا تیرا دماغ خراب ہے میں بندیا نے پوچھ بندیاں کا ذکر بندیاں کا ذکر بندیاں کا ذکر پال خالی در دینا پینا ہے گل ہے آم انسان جس مختلف بندیاں کا ذکر کرے کتے ذکر ملا نال ملاو کی کتنے آر رب سونا اللہ تعالیٰ انداز لوگ قل قل آخر ترجمہ ترجمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا یقولون ثلاثه رابعهم كلب ترى ہے چوتھا ہمارا کتا سے یا یقولون خمسه سادسهم كلب ہم بچا ملے بغیر بعد اندر میں پانچ ہیں تے چھواں ہمارا کتا سے یا یقولون سبعه سابعهم كلب ہم بعد اندر سات ہیں ہمارا کتا سے سبحان اللہ سبحان اللہ تک پہنچو نا گاڑی لطافت تک پہنچو کتا آئے چوتھا انہوں نے کتاب چھ آئے ستواں انہیں کتا آئے اٹھواں انہوں کا کتاب یہ کتنے انسان لگتی <سؤال> ہیںان <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> چبا میں کے مناسب بات نہیں ہے اچھی بات بھی نہیں آخر بھی نہیں چاہیے لفت بولیا میں اس کو پسند نہیں کرتا ہاں ہے جو کردے گران بھی پڑھنا چاہیے چلو بے پہ تھا لانے وقوف کا کر کے مسئلہ ہے کر ہے آ... کوئی بندہ اکھا بند کرے نا تصور چلاسا کافی ڈنڈا مارا لگا مارے کافر یار کچھ سمجھتے رب نو کن پیار ہے رب نے اپنے بلیاں دربارا نو چکتے نے یہ دراوے والا قبر جانے قبر نو چڑ رہا ہوں ہاتھ لا رہے ہوں وہ چلے انسان سراہ رب کتے کا جگہ نہ کیوں رب نے کل گارا کسی دے بیٹھا ہوا یار کتیا کا ذکر کرنا ایک عجیب بات چھوڑی ہے مگر رب نے کند لوگ سارا رولا کھول گیا مسیحی کی لے واسطے جانتے ہو ہاں ہوئے زمانے زمانے کدھر ہو شیراب مطلب شیر بڑا بہادر دلیر ہو ساڑا مول بڑا بہادر دلیر اللہ الا کرتے کرتے رسول کی گل نہیں کرتے اصل ملاد کو آرام کام کرنے جب ادھر میں کچھ جاتی کیوں کر دے جی میں دشمن کی پہچان کہاں ہے ارے ہلکا یارہ میں بھی محتاط رہا کرے ہوئے لوگوں سے گریزا نہ ہوا کر حالات کے کپڑوں کے خطرے بھی اور گال میں سنانا ہوں جی جی سنان لگا سر اپنے ایک انگریز مسلمان کی جائے جو کچھ بھی کرتا ہے, رب بھی کرتا ہے, رب تھوڑا وہ کوئی کچھ کر سکتا نہیں رب نے جنابے والا کسی نے کوئی طاقت نہیں دیتی کسی نے کوئی شاخ نہیں ملتی بات شا چ نہیں کر سکتے جیسے آخر نے وہ جنابے والا سبق پرا lokhu wa یہ گل آپ نے اس پاگ چاہیے دس پندرہ بھی منٹ ہو چھوٹی جی گی کرنا دیکھو کی گل کرتی تو تمیز ہوں نی تمیز ہوتی تو رب دیں بندیا نو گلی لگا نہ ڈاکٹر دکان باہرو پہ نکلنا باہر پہ نکلنا جی پوچھنا گولیاں گڑیا یار کبج ہی ہوگی میں چلو کب جیسے بہت کبدال میں گل تسے لگتا ہے گولی کبد کشاب ملانے بھی کر چند خیر دماغ ٹھیک ہے نہیں دیو ہاں کو کرنی والے تاکہ سراف درافتی دماغ خراب ہے تو میرا بیٹھا چھوٹے موٹے کام کرنے سم لنگا نو رکھے تھوڑا جہ رہا سو بھائی سنو بخاری شریف عشق نبی جو کرتے ہاں بخار پیاد امام یاد ابو حنیفرحمۃ اللہ تعالیٰ ایک علاقے تو دوسرے علاقے کے نظارے گلجھا سا بڑے روز مار اٹھاؤ ادھر بخاری شریف تو سلاب, سلاب آیا روکھتے درخت آئے نا ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ کے پانی میں دی جا رہے جارے رخ ڈر ہےشتی بڑے نہیں کشتی ہے, ہے کو ساڑھی بھی سن کے جا سکی بھی گل کا جوابی لکڑی دے لکڑی دے. مام مام مام مام. نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، <تصفح> بھائی ایتھے بازو چریج گیا پٹی رکھی پٹی نہ سکتا ہے جی بابے فرید ہاتھ پھر ہے بابا فرید اپنا ہاتھ پھر ادھر دیکھو پٹی رام پی دینی ہے بے اثر کینے رکھیا ہے جرا پٹی بچ رکھ ستا ہے جرا بابے فرید چاہو زاری کرے ہاتھ کا نہیں رکھ سکتی رہ ترتی جا رہی ہے آدھا نہیں کشتی سن تو بھی لکڑی لکڑی تھی لکڑی ممی لکڑی چڑھ جائے جو لگری آخری موہ پارا کر تیرا میرا جوڑ کی چلیا آرا نہیں چلے تکلیف نو بھی برداشت کیا میں کلا کی تکلیف نو برداشت نہ تیرے تیر آرا چلیا نہ تیرے کے گا سدے محنت کما جا آم انسان آ جا جکیر محنت کرے گا اپنے روح نو مسکا کرے گا رب جی روح چاقت نہیں رکھے گا کے کہ بندہ ہاں پہلا فرد پورے کر پھر نفر پڑ کے نیرے پتا لگے تم بہتے کپڑے پا لیا بہتے بلنگا مگر ڈالٹا نہیں کیوںکہ پہلوان کی ڈالٹے ہاں پرانے پرانے زمانے سے جا رہا روٹی کھا لینی ہے تو کے لگ جاتی سیا نام ڈالٹا گل کر ویسے دماغ بڑا پٹھا ہو گیا جدو میں پہن گے مولوی جدو بھی پہن گئے نہیں یار مولوی اگر بخشے کہنا تو پھر چار سال پہنچتے ہیں جی اگر چھوٹ گیا تو رمضان شریف ستیوی نو نسی سال مگر گئی شریفی جنت چیز دی. ہاں جی مولوی 90 سال تک مسیط دی خدمت کرے تو جاڑو دے گی. ربھی ہےڑے کمرے سگی ہونی اس تصویر بڑی ہونی بیٹھے ہونے دلے تو سوال ہوئے گا سونا رجحان دے نہ اور کسی دیا میں سرنا نہیں درد یہ And دی کوٹھڑی نوسف کے راہ دے مکان دے نال اے میری جھوکڑی دے نوسف رسول اللہ کے ڈاکو روپیے دے کے گئی مول بھی پوری حالت حالت کی بھی جنابے جنابے آپ تھلے پرا سوال گوڑے میو نسیب نےڈ وڈاخ نے سونے گل پہ کر رہے سر یاد بھی ہے بندہ ہاں اصل گل تو ہو سیم آدمی ولائتی واسطے دھوڑ نہیں کوئی لوڑ نہیں ولائتی بھی ادھر ادھر بھی لب جائے مگر دیسی ای دھد پہلے جاگ جانی کی جاگ لانی پاگ چھ سات گھنٹے ٹھیک ہے جدو رگڑیا تو مکھن آ جکن ہال تک لسی پی لسی کا اثر ہے وہ اگتے بے پیش جگو آسی سڑی نکلیا کتوں دھوچوں نکلیا دھدو سا تھا بڑی محسوس کرنی پیش آئے, آئے, آئے, آئے. ولاقت شریعت شریعت نہیں جی پہ جاگ لانی پی رب لیا آتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے آدی اکھاندے یہ ہے بنتا وہ دا مکھن رکد تریکت دمکھن میں دی سب کچھ توں شکو سمجھ نہیں لگی نے ادھر میں سجنا شریر چیز حقیقت سمجھ نہیں آ گئی کدے تریقت کی سمجھنے آ گئی کدھر رپونا زمین کا پری من سمجھو اسی طریقے میں مثال دے سی دبد جا دگ آ گئے انہوں نے ڈالا کھایا جا رہا ہے کھان والا بندہ بیمار ہو جاتا ہے کھان والے کی صحت بکٹ جاتی ہے وہاں دماغ خراب ہو جاتا ہے تاختہ لک جاتا نے سیزا سمجھو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 جڑے جی کی, فر کی ہو ہے؟ دی یسو میں کان جن تو میں کھانا میں خارش ہوں تعلق جانتے ہی ہو کہ رب کان بن جائے تفصیل ہے مثال دے کے مسئلہ ہے گل امید ہے کہ فکیر اللہ. اللہ. کی ہوا کٹنا. کٹنا رنگ سیاہ ہو گیا ان کا کن ہوں کٹنا سارتا نہیں ہوتا قربانی کے پام لگ جیاں لگاؤ واسطے اپڑ گیا اوار دے دکا ہے وہ چھری بٹھی رکھی بٹھا س لو کام <manystomb> <nasty>. مولوی صاحب چھری پی کتنے میں گل پوری کرنا گل دسنا سوئی دیکھیے نہ کتب نمک کرنے دیکھیے کر دو وہ ہلے ہیتب نا قطب شمانتب جنوبی ان دونوں چراغ نے ایسی کشش رکھی وہ قتب نما نہیں جس مرضی رکھو گے کتب آپ پاس ہر سوی کا تعلق جیسے مکن کی دیر بھی ساری جگہ چہرے مست ہٹ جائے اص اپنے آپ مشرقہ کرب جے.. مطلب? نے جو جو دل سا دن بنا دار میری نگاہ ربت جو کر دیتا. پوری طریقے اگ نہیں بنی مگر اتنا ضرور ہے کہ اگ کا اثر آدھا رنگ بھی اثرات رنگ بھی ہوئی. کم اوے سونے جا رب د فکیر ہوتا ہے آدھے آب اشکی گرائی تھی پٹھی بچ سار مو رام اپنی مردی نہیں کرانا